ناری <تصفيق> انتبہ سورة النور کی آیت نمبر پینتیس سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سورة نور آیت نمبر پینتیس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا آئے تھوڑی طویل بھی ہے اور یہاں اس رکو میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین تمثیلات بیان فرمائی ہیں مثالیں تمثیلات پیربلس کچھ حقائق بڑے گہرے ہوتے ہیں اور ان حقائق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مشاہدات میں آنے والی کچھ چیزوں سے سمجھایا ہے ایمان سے متعلق غیب سے متعلق کچھ حقائق ہیں جنہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہماری ہمارے مشاہدے میں آنے والی باتوں کے ذریعے تمثیلات یعنی پیربلس کے ذریعے سمجھایا ہے اس رکو میں تین تمثیلات ہیں البتہ جو آیت اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی مشکل ترین سمجھنے اور بیان کرنے کے اعتبار سے مشکل ترین پیربل ہے تمثیل ہے اور ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں اللہ کی مثال دینا ممکن نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں صحابہ کرام کے صحاب کرام میں تفسیر میں امام ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اس مقام پر بند مومن کے دل میں اللہ پر جو ایمان کی کیفیت ہے اس کی تمثیل ہے دوبارہ اللہ کی مثال ممکن نہیں بندہ مومن کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی پر جو ایمان ہے اس نور ایمان کی تمثیل یا پیربل بیان کی جا رہی ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان و زمین کا نور ہے مسلوری کمشقات اس کے نور اس کی نہیں اس کے نور نور ایمان اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق ہو الماری کہہ لیں پرانے زمانے میں تاق استعمال ہوتا تھا لفظ فی مصباح اس میں ایک چراغ ہو المصباح فی زجاجہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو ایک طاق ہے اس میں شیشے کا جار کہہ لیجئے اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے زا جہاں کب رو یو کدو من شرک من رتیم مبارک وہ شیشہ ایک چمکدار ستارہ ہے وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت زیتون زیتون سے لا شرقیتی یتی والا جس کا رخ نہ مشرقی ہے نہ مغربی یکئی تو ہاں یو قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے جل اٹھے آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو ایک تاک ہے اس میں قندین ہے اس میں ایک ستارہ ہے اس میں ایک چراغ ہے معاف کیجئے گا اور اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل چاہیے ہے اور تیل کو آگ دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ چراغ روشن ہو جائے پانچ باتیں ہوئیں تمسیل کس بات کی ہے یہ انسان کا سینہ ٹھیک ہے ایک پنجرہ سا ہے اس سینے کے اندر دل اس دل کے اندر نور ایمان انسان کا سینہ اس میں دل اس دل میں نور ایمان اللہ پر نور کی تمثیل اس ایمان کا تیل کیا ہے فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے نشانیاں کائنات میں وجود میں اس تیل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے تو وہ عام تیل تو روشن ہوتا ہے آگ سے اس نور فطرت والے معاملے کو کس سے روشنی ملے گی وہ نور وہی جو پیغمبر کی زبان سے وہی کی تعلیم پہنچے گی وہ نور آ کر اس اندر کے تیل کو روشن کرے تو یہ اندر نور ایمان والا چراغ روشن ہو جائے گا وہ سمجھ آ رہی ہے جی مجھے تو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. الحمدللہ رب العالمین جی سینہ سینے میں دل دل میں نور ایمان فطرت میں نور ایمان فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے ایک نور ایک نور دوسرا نور باہر سے آئے گا وحی والا وہ اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دے گا اور یہ جل اٹھے گا अंदर اور اندر نور ایمان آ جائے گا اسی لیے آگے دیکھیے کیا لکھا ہے نورن اللہ نور نور پر نور ہے ایک نور وحی جو آ رہا ہے پیرمبر کے ذریعے اور ایک نور فطرت یاد دلا دیا اللہ نے مجھے الحمد للہ سرال ایمان اقلی اور ایمان سمعی عقل والا وہ فطرت میں تعارف موجود اور سمعی کیا سن کر پیغمبر کی دعوت وہ ایمان عقلی جمع ایمان سمعی تھا یہ نورے فطرت اور نورے وحی جو پیغمبر سے سمیرے مل جائے تو یہ نورن آلہ نور یہ اندر ایمان کا چراغ روشن ہو جائے گا شرقی غربی کیا تھا مطلب ایک باغ اس میں ایک درخت ہو بالکل وسط میں تو صبح بھی روشنی زیادہ سے زیادہ ملے گی شام میں بھی روشنی زیادہ سے زیادہ ملے گی ادھر ادھر کے تعصبات سے جو پاک ہو تکبر حسد تعصب یہ سورہ البقرہ میں تفصیل آئی تھی تکبر حسر تعصب یہ شرقی غربی ادھر اور ادھر کے تعصبات سے جو پاک رہے اور فطرت میں طلب اس کے اندر ہدایت کی طلب و تڑب موجود رہے تو جیسے ہی نور وحی کی بات سامنے آئے گی لپک کر وہ قبول کرے گا نور علا نور والی بات ہے اس وقت تو اتنا ہی ممکن ہے باقی تفصیل استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس میں اور اللہ علیہ اور ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب ان دروس کے تھے وہ لیے بہت اہم ہے نکات برائے درس و تدریس چھ حصے ہیں ڈاکٹر بیان کیا اور نوید احمد صاحب نے اس کے نوٹس تیار کیے تھے وہ بھی آپ کو مکتبی پر دستیاب وہاں یہ تفصیل زیادہ ملے گی انشاءاللہ اللہ نور ال نور نور نور جس کو چاہتا ہے اپنے نور نور ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے اللہ, الامثال للناس اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا یہ سب کو سمجھایا جا رہا ہے ہمارے لیے اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں اللہ بک الشین علیم اور اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے فی بین ادیم اللہ ان گھروں میں جن کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ نے کہ ان کو بلند کیا جائے مساجد مراد مساجد کو بلند کیا جائے یہ جو مینار کا تصور ہے یہ بھی یہ ہے کہ بستی میں علاقے میں سب سے اونچی اونچی عمارت کس کی نظر آئے اللہ کے گھر کی تو یہ مینار اس کا سمبل اور سائن بھی ہیں کہ فی ہے فرمائے اللہ ان ترفع وہ گھر جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے کرفی ہم اور اس اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے یو سب یو سب بہ صبح و شام ان میں وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی لا تم تجارتوں قوم سلا و اِس ای زکا جنہیں کوئی تجارت نہیں خرید و فروخت غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ سچا پکا ایمان حقیقی ایمان نور العلا نور کی بات آئی یہ سچا پکا ایمان دل میں موجود ہو تو بندے کی کیفیت کیا ہوگی رہے گا دنیا میں مگر پھنسے گا نہیں ڈوبے گا نہیں کوئی خرید و فروخت کوئی تجارت کوئی لین دین اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے زکوۃ ادا کرنے سے انہیں نہیں روکے گی یا خوفون یومن تھا تخلب فیل وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں وہ خوف کا معاملہ تاکہ اللہ, تا اللہ انہیں ان کے امال کا بہترین بدلہ ادا کرے من اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے سارا فضل ہی فضل ہے مگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا یہ تو اجر ہوا اور جو اور, اور اور اور مزید اللہ دے گا وہ اس کا فضل ہوگا وہ اللہ یفکم شاہ غیر حساب اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رسق دیتا ہے یہ تو نور علالو سچے پکے ایمان والوں کی تمثیل پیریبل اگئی اب دوسری تمثیل ہے جھوٹ موٹ کی نیکی کرنے والے ایمان کے بغیر نیکی کرنے والے دکھاوے کی نیکی کرنے والے دوسری تمثیل یہ پیریبل اللذین کفروا اعمالہم کسرابن بقیعۃ یحسبونہم ان ما اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں سراب راج انگلش میں کہتے ہیں یعنی کہ صحرا ہو تو دور سے اٹھتی ہوئی لہریں کیا محسوس ہوتی ہیں جیسے کہ پانی دھوکا ہے نا سراب اور جن لوگوں نے کفر کی ان کی اعمال سراب کی طرح ہیں بکی اتین میدان میں یہ سب آ پیاسا شخص اسے پانی گمان کرتا ہے اذا لم تو نہیں پاتا اب یہ تمسیر مکمل کی جا رہی ہے ووجد اللہ, اور اللہ کو اور وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے فوفا حساب بس اللہ اس کا حساب پورا کر دے گا اللہ سری اور اللہ جل حساب لینے والا ہے یہ کون ہے ایمان کے بغیر نیکی کرنے والا جھوٹ موٹ کی نیکی کرنے والا دکھاوے کی نیکی کرنے والا ہے تو صحیح امال مگر حقیقت کچھ نہیں جیسے وہ دھوکا ہے لہر کیا لگتی ہے کی تو کچھ نہیں ہے کوئی حقیقت کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا اللہ ہی کو پائے گا وہ اس کا حساب چکا دے گا تیسری تمثیل تیسری پیربل نہ جھوٹ موٹ کا ایمان ہے نہ جھوٹ موٹ کی کوئی نیکی ہے اندھیرے ہی اندھیرے اور تاریخی ہی تاریخی یہ تیسری تمثیل تربل او ماتن فی بحر اوک الماتن موجن یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرے گہرے سمندر میں اندھیرے جنہیں ڈھانپ لیتی ہے موج من فوق ہی موج اس کے اوپر دوسری موج من فوق ہی صحاب اس کے اوپر بادل وہ نما فوق بادن اندھیرے ہیں ایک پر دوسرا یہ انتہائی گہرے سمندر کی کیفیت کہ جہاں آگے ذکر ہے قرآن میں بھی ادا یا جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے وہ کہتے نا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا گہرے سمندر کی یہ کیفیت کا معاملہ زمنا نے ایک بات ہے ایک فرینچ ایڈمیرل تھا اور اس کے علم میں یہ آیت آئی کہ بھئی قرآن میں اس طرح کی بات بھی ہے تو کسی مسلمان یا مسلمانوں سے اس کا رابطہ تھا پوچھا بھائی تمہارے پیغمبر نے کبھی کوئی سمندر کا سفر کیا کا کبھی نہیں کیا اور سابت شدہ بات ہے حصور نے سمندر کا سفر نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ الہ الا اللہ و محمد کلمہ پڑھ لکھی ہوں بھائی کہ کوئی انسان کہہ نہیں سکتا جس نے سمندر وہ بھی گہرے سمندروں کا مستقل کبھی سفر نہ کیا ہو وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ گہرے سمندر کی کیفیت یہ ہوتی ہے اندر کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہی مان لیا اللہ اکبر آگے سنیے لہو نور الفاء لہ نور اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں تو ہمیں نور کی دعا کرنی چاہیے اب آئیے نور اب کا مسئلہ حضور نبی اکرم علیہ السلاۃ وسلام دعا فرما رہے ہیں حضور فجر کی سنت گھر پہ ادا فرماتے اور فجر کی نماز فرض کے لیے ادا تشریف لے جاتے طویل دعا کرتے مختلف احادیث کی کتب میں دعائیں آئی ہیں اللہ فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعین نورا وعن شمالی نورا ومن امام نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی بشری نورا وفی لحمی نورا وفی آصب نورا وفی قلبی نورا اللہ اجعل اللہ نورا اے اللہ میرے لیے نور بنا دے اے اللہ میرے دل میں میرے دائیں میرے بائیں میرے سامنے میرے پیچھے میرے اوپر میرے نیچے میرے گوش میں میرے پٹھوں میں میرے دل میں نور بنا دے اے اللہ مجھے نور بنا دے اور اے اللہ میرے لیے نور نور بنا دے اللہ اکبر کبیر ہے حضور بشر ہیں انسانوں میں سے ہیں مگر حضور کی نورادیت کا معاملہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو بھی درد دل رکھنے والے علماء نے سولو کر رکھا ہے کہاں لے کے جائیں گے اس دعا کو حضور کہہ رہے اللہ مجھے نور بنا دے اور یہ دعا آپ اور میں پڑھیں اب بھائی فجر کی سنت گھر میں پڑھ گئے مسجد آتے ہوئے جماعت کی نماز کو جاتے ہوئے دعا پڑھیں تو آپ اور میں کیا دعا کریں گے اللہ اجعلنی نورا کیا درج اللہ مجھے نور بنا دے اب سوچیے گا اس پر آگے چلے جس کے لئے اللہ نور نہ بنا اس کے لیے کوئی نور نہیں اب عمومی مضامین جو ایمانیات سے متعلق ہے مدنی صورت لیکن مکی صورتوں کے مضامین اب آپ کو محسوس ہوں گے تشریح کم ہوگی ان شاء اللہ اگلی چنایات تک کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پاکیز کی بیان کرتی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی کل قدا علی مسالہ آتا ہر ایک نے اپنے وظیفے کو جان لیا اور اپنی تسبیح کو بھی یہاں وظیفے سے مراد کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے ان پرندوں کو بھی پتا ہے اور قرآن میں ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے واللہ اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں اور اللہ, کی اور, زمین کی اور اللہ سبحان و تعالی کی طرف لوٹنا ہے الم طور انجی صحابہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے تم میں الفین ہوں پھر وہ آپس میں ملا دیتا ہے تم میں جان ہوں رقام پھر وہ انہیں تہ بہ تہ کر دیتا ہے فطر ال ود کا یخر پھر تم دیکھ تو اس کے درمیان سے بارش برستی ہے پھر ضلع امن جیباد فیحا مردین اور وہ جو آسمانوں میں پہاڑ ہیں پولوں کے ان سے اتارتا ہے اللہ اولے اور باد وقادی میلو طویل ہوتے ہیں اللہ اکبر فیصيب به من یشاء یشا و یصرفه عمن یشاء پھر وہ جس پر چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے یقاد سنا برق یذهب بالابصار قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے یہ خوف بھی رہتا ہے لوگوں کو یقلب الله الليل و النهار اللہ رات و دن کو بدلتا ہے اِنَّ فی کا بے میں سبق آموزی ہے عقل بندوں کے لیے اور آنکھوں والوں کے لیے اللہ خلق اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے بنایا فمی ہو میم شی اعلی بتنی ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے سانپ وغیرہ ومن ہم شی اعلی رجنع اور اب سے کوئی دو گاؤں پر چلتا ہے بہت ساری مثالیں ومن شی الا اربا اور بہت ساری مثالیں یخل اللہ عمایہ شاہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور کچھ کو زیادہ بھی ٹانگے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی وہ بھی ہم دیکھتے رہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان اللہ اعلیٰ كل شاہ این قدیر بے شک اللہ ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے لقل آیاتم آیاتمبیہ نا یقیناً ہم نے واضح آیا نازل کی ہے اللہ شاہ ولاسرات مستقیم اور اللہ جس سے چاہتا سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے اگلی آیات میں منافقین کا ذکر آئے گا اور پھر سچے ایمان والوں کا ذکر آئے گا کانٹراسٹ کے طور پر مدنی صورت ہے ذہن میں رکھیے گا وبی رسول اور وہ یعنی منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اقان اور ہم نے حکم مانا طلحہ فریق من امن باد اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر گیا براد انہوں نے نافرمانی کی وما الاب المین اور وہ ایمان والے نہیں سنیے دعوی ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا اور ان کے حکم کی ہو رہی خلاف ورزی تو اللہ کہہ رہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں و وَإِذَا دُعُواِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَجَبْ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اِذَا فَرِيقُم مِنْهُمْ عَوْرِدُونَ تو ان میں سے اچانک ایک فریق مو پھیر لیتا ہے رسول علیہ السلام کی اتعاد سے انکار و فرار الْحَقُّ اور اگر ان کے لیے کوئی حق ملنے کا معاملہ ہو تو اس کی طرف گردن جھکائے خوشی خوشی چلے آتے ہیں لاؤ جی مالی غنیمت میں حصے حصہ دو لاؤ جی ہمارا حصہ دو فوراََ چلے آئیں گے يَخَافُونَ خواہی فل اللَّهُ عَلَيْهِمْ رسول کہ ان کے دلوں میں کوئی مرض یعنی بیماری ہے یا وہ شک میں مبتلا ہے یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے معاذ اللہ بل کا ہم نہیں بلکہ وہی وہ ظالم ہیں یہ تو ایمان کے جھوٹے دعوے کا بیان اب ایمان کے سچے دعوے داروں کا بیان سچے ایمان والوں کا بیانین کی بات تو اس کی سوا کچھ نہیں ہوتی کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علی السلام کی طرح بلائے جاتے ہیں تو میں بین تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے اکول آنا وہ آنا تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ ایمان والوں کا طرز عمل و اولا اکم المفل اور یہی ہے فلاح پانے والے اللہ اللہ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے وہ اور اس کا تقوی اختیار کرے هم الفائزون تو بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ انہیں ہمیں شامل فرمائے اب پھر منافقین کا تھوڑا بیان وہ آپ سم بال جہاد <أَيْمَانِهِم> اور ان منافقین اللہ کی زوردار قسمیں کھائیں لئی امر تم لخرجم اگر آپ انہیں حکم دیں گے ضروری جہاد کے لیے نکلیں گے یعنی یہ چاہتے کہ ان کے لیے گھر پر آ کر ان کو انوائٹ کیا جائے پرسنل کال ان کو گھر پر آ کر دی جائے بھائی پکار لگے گی سب کو پتا ہے تمہیں بھی پتا چلتا ہے نکلو اللہ کے راہ میں لیکن امر تم لس آپ اگر انہیں حکم دیں گے تو یہ ضرور نکلیں گے قل لا تقسمو اے نبی علیہ السلام استعنا کہ قسمیں مت کھاؤ معروف اطاعت کرنا ہی پسندیدہ بات ہے یہ قسمیں کھانے کی کیا ضرورت پڑی دل نہیں کچھ کالا ہے دال میں تبیعت تم قسمیں کھا رہے ہو بڑا ایمان والے ہو گے تو عمل کر کے سبو پیش کرو گے تم واقعیتن ایمان والے ہو ان اللہ خبیر بما تعملون بیشک اللہ تعالی اس سے خوف عاقف جو کچھ تم کرتے ہو قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے نبی علی السلام فرمادیں گے کہ اطاعت کرو اللہ تعالی کی اور رسول علیہ السلام کی فئن تملوا فانما علی ما حملوا علیکم ما حملتم بس اگر اے لوگوں تم پھر گئے تو یقیناً رسول کے ذمے تو اسی قدر ہے معاملہ جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی اور تم پر وہی معاملہ ہوگا جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی رسول اپنے ذمہ دار تم اپنے ذمہ دار ایک تو اس تعلق سے جو ان کی اطاعت نہیں کر رہا جو ان کی دعوت قبول نہیں کر رہا وہ خود ذمہ دار ہیں پھر ایک اور پہلو سے بھی حضور علی سلام اجتماعیت کے امیر بھی تھے امیر پر اپنی ذمہ داری ہے اور فقار اور ساتھیوں پر اپنی ذمے داری ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے مزید نیچے آ جائیں کسی کا چاہے کوئی ذمہ دار ہو کسی اجتماعیت کے اندر کسی کا کمزور اور سست, سست پڑنا میرے لیے کمزور اور سست پڑنے کی دلیل نہیں ہے ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے ذمہ دار ہے تو وہ اپنا جواب دے گا جو ذمہ دار کے تحت ہے وہ اپنا ہاں حضور علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَإِن تحتدو اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے ممانس بلاگ المین اور رسول علیہ السلام کے ذمہ تو پیغام کا واضح طور پر پہ پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے اگلی آیت جس کو آیت استخلاف کہہ سکتے ہیں اگلی آیت ہے کہ جس کو آیت استخلاف کہا گیا جس میں اللہ تعالی نے خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ عطا فرمایا ہے خلافت عطا کیے جانے کا وعدہ واید اللہ, اللہ صالحات اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے ض ضرور اللہ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا خلافت عطا کی اس استحکام عطا کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا بلن خوف اور اللہ یقین ان کے خوف کے بعد ضرور ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا یا ابدون وہ میری عبادت کریں گے لا شری کو نبی شہ آ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے خلافت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے خلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے آخری خلیفہ وہ آخری رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نبوت ختم ہو گئی اور اب پیغمبر و والی ذمہ داری امت پر آ گئی حضور اللہ کے انبیاء ہونے کے ناطے آخری خلیفہ تھے حضور کے بعد اب خلافت امت پر اجتماعی طور پر آ گئی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے خلافت کیا ہے وہ تمام کام جو حضور انجام دے رہے تھے علیہ السلام اب حضور کی نیابت کرتے ہوئے ان کے بحاف پر یہ کام انجام دینا یہ خلافت کی ذمہ داری امت پر ہے حضور نے عبادات کا نظام دیا امت عبادات کا نظام قائم کرے حضور نے معاشرت سکھائی امت معاشرت عمل درامد کرے جو تعلیم ہے حضور نے فیصلے کی شریعت کے مطابق امت نظام بنائے حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا امت دین کو غالب کرنے کی جد کرے حضور نے اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو سربلند کیا اب امت اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے غالب کرنے کی جد و جہود کرے یہ خلافت کی ذمہ داری اب امت کے داریوں پر اللہ کے وعدے ہیں صف میں بھی میں آپ کو سناؤں گا. ابھی ایک حدیث شریف سنائے دیتا ہوں آج تو بڑے اندھیرے ہیں اندھیرے ہیں اس میں روشنی کی امید اور روشنی کی کرن اور امید کی بات کیا ہے حضور نے فرمایا علی السلام مسلم شریف کی روایت میرے رب نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھائی پوری زمین جو رب کائنات کی سیر کرا رہا ہے مہراج کی شرح زمین دکھانا کیا مشکل میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے اور مغرب بھی دیکھے میری امت کا اقتدار وہاں تک جائے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی ہے یہ ہونا باقی ہے آدھی دنیا پر ہم پہنچے ہیں سیدن امر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا رقبہ ہمارے پاس سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی رہا البتہ وہ آئیڈیل بات وہ قیامت سے پہلے آئے گی اور حضور علیہ السلام کی چند احادیث بعد میں بھی آپ کو ان اللہ سنائیں گے کہ نبوی طریق کے مطابق خلافت کا نظام قیامت سے پوری زمین پر ان قائم ہوگا اور یہ باتیں واضح بھی ہو دنیا گلوبل تو ہو رہی ہے نا تب گلوبل اور اللہ رب العالمین نے جو آرڈر اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے وہ آخری جسٹ گلوبل آڈر ہوگا ان اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں حضور کی بشارات پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ذرا جذباتی باتیں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں ظلم بادشاہ کا ذکر ہوا تھا ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی ایمان والا تھا اور اللہ نے آدھی دنیا پر اس کو سلطنت عطا کی تھی. ذہن میں رکھیے گا تو پوری پر بھی اللہ دینے پر قادر ہے وہ وقت آئے گا ان اللہ پھر کیا ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سلحان و تعالیٰ تمہارے لیے دین کو جو اس نے پسند کیا تمکن دے گا استحکام دے گا خوف کی کیفیت بدل دے گا امن دے گا پھر تمہارا کام کیا ہوگا تم میری عبادت کرو گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے ممن کا فرباد کا فولہ ہم الفاسقون اور جس نے اس کے بعد ناشکری شکریہ کی بس وہی لوگ فاسق ہیں اللہ تعالی ہمیں ان بشارات کا یقینتا کرے اللہ ہمیں قبول کرے اپنے کلمے کی دین کی سربلندی کے لیے اور یہ پیارا پاکستان جو ہمارے بابا اب آبا اجداد قربانیاں دے کر لیا تھا جو جس کی منزل ہی خلافت کا نظام ہے قائد اعظم کے الفاظ ہیں اللہ اکبر آخری آخری الفاظ ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے کہ جب میں پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ چکا ہوں اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ خلفائے راشدین خلافت راشدہ کے عہد کو سامنے رکھے اور عہد حاضر کی ایک اسلامی ریاست دنیا کے سامنے پیش کرے اقبال کو قائد اعظم کو یہ چیزیں کلیئر تھی الحمد کچھ مزید باتیں ستائیسی شب میں کریں گے ان شاء اللہ واقعی مسلاد واطا اور نماز قائم کرو زکوۃ ادا کرو وہ اور رسول کی اتعار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے استاد محترم صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دور میں خلافت کا انعقاد کیا خطبات خلافت دیے اور اس کو ہم نے شاعری ویڈیو میں بھی دستیاب ہے خطبات خلافت کے نام سے بھی ہے اور خلافت کی حقیقت اور اثر حاضر میں اس کا نظام آج کے عہد میں سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم کیا ہوگا اس کے لیے بھی اشارات اس میں موجود ہیں جو بشارات کیا ہے وہ بھی احادیث موجود ہیں میتھڈالوجی طریقے کار کیا گا وہ بھی ان میں موجود ہیں خطبات خلافت میں اور یہ ٹائٹن میرے سامنے خلافت کی حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظام ان، ان، ان، ان کتابوں کا مطالعہ یا ان کا سماعت کرنا لیکچر کا مفید رہے گا انشاءاللہ لا اللہ لا تحسبین کفر معزین الارض الز گمان نہ کرنا کہ کافی زمین میں عادیث کرنے والے ہیں بماحم النار ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ لوٹنے کا بہت برا ٹھکانا ہے اجرنا من النار اے اللہ اجیرا اللہ۔ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما دو رکو ہیں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ مکمل کریں گے سور نور مکمل ہو جائے گی ان اللہ تعالی اب کچھ مزید ہدایات معاشرتی زندگی کے حوالے سے یا یادینہ آمنو اے ایمان والو منکم ملکت مرات چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے جانے کے بارے میں تم سے اجازت لیں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے تین اوقات میں یعنی غلاموں کو آنا جانا تو رہے گا گھر میں اور چھوٹے بچے لیکن تین اوقات میں وہ اجازت لے کر آئیں وہ پرائیویسی کے اوقات ہیں کون سے من قبل سلاط الفجر نماز فجر سے پہلے وقین فیاب کو منا وحیرہ اور جب کہ تم اضافی کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کے وقت قیلولے کا ٹائم اب قیلولہ کہاں ہوتا ہے ہمارے یہاں ہے نا مارکیٹیں بارہ ایک بجے کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں رات کو دس بجے ان نیچرل لائف اسٹائل ہے جی ہاں رمضان شریف میں شاید تھوڑا کچھ لوگوں کو موقع مل جائے سنت کی نہیں ہے اس سے بھی کر لینا چاہیے اللہ ثانی فرمائے ومیسلات عشا اور نماز عشہ کے بعد سلاۃ وات القم یہ تین پردے کے اوقات ہیں پرائیویسی کے اس میں آپ بھی تھوڑا ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے لباس بھی ذرا لائٹ اس نے پہن رکھا ہوتا ہے اور ان پرائیویسی کے اوقات میں زوجین کے تعلق کے قائم ہونے کا معاملہ بھی ہوتا ہے تو چھوٹے بچے غلام جو کہ آتے جاتے رہتے وہ ان اوقات میں تو اجازت لے کر آئے یہ ہے شرمحیا کے لیے احکامات ولہ علیہ نہیں تم پر نہ ان پر اس کے علاوہ کوئی حرج کی بات طوافون علیکم بعضکم علی بعض تم میں سے بعض بعض کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی حرج نہیں مگر تین اوقات میں یہ جو ہے وہ اجازت ہے یہ ان کے لیے ہاں باقی نا محرم کا تو معاملہ بالکل الگ ہوگا قذال کا یبین اللہ لكم الایات اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے والله علیم حکیم اور اللہ خوب ملکنے والا خوب حکمت والا ہے اچھا جی اب وہ جو بچے تھے نا وہ پپو تھا گڈو تھا اب وہ بڑے ہو گئے اب ساٹھ سال کے ہوئے ہم پپو کہہ دیتے ہیں وہ اس کا نکنے میں چلا آ رہا ہے لیکن نہیں اب بچے بڑے ہو گئے اب کیا حکم ہے فلست کمست اور جب تم میں سے یہ لڑکے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو گئے تو چاہیے کہ اجازت نے جیسے ان سے پہلے اجازت دیتے تھے جب تک تو بچے تھے تو آنا جانا لگا رہا کوئی ایشو نہیں پرائیویسی کے اوقات میں اجازت نے اب یہ بڑے ہو گئے گڈو صاحب بڑے ہو گئے پپو صاحب بڑے ہو گئے ہیں اب نا محرم والا معاملہ تو آئے گا اب یہ گھروں میں آئیں گے اجازت لیں گے آیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واد فرماتا ہے اللہ علیم الحکیم اور اللہ کو والا حکمت والا ہے بوڑھی عورتوں کے بارے میں ایک رخصت رخصت القواید اللہ جنا نکاح اور جو خانہ نشی بوڑھی عورتیں ایسی کہ جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی عمر بیت چکی ہے اب کوئی ایسی خواہشات کا معاملہ بھی نہیں فلحیح فلحی سا علی ہن جنا ادان سیاح بہن تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے زائد یعنی اضافی کپڑوں کو اتار رکھیں کیا مطلب پانچ ہجری میں سور عذاب جلبا بڑی چادر بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے وہ باہر کے لیے نامرم کے سامنے اور ابھی سور نور کے دکتیس میں کیا تھا خمر خمار چھوٹی چادر تو جو بہت بڑی چادر کہیں کوٹ کہیں ابایا کہیں وہ اگر نہ لے چادر لے لے مناسب سی تو ان بوڑھی عورتوں کے لیے رخصت ہے اس میں رخصت ہے آگے سنیے غیر متباد لیکن زینت کی آرائش کرتی نہ پھریں اگر کسی بوڑھی کو بھی جوان نظر آنے کا بڑا شوق ہے اور بن کر وہ نکل رہی ہے تو یہ رخصت اس کے لیے جی ابھی تو میں جوان ہوں یہ ہر طرف ہو سکتا ہے بھائی دونوں طرف ہو سکتا ہے معاملہ تو زینت کا اظہار نہ کریں اور اگر بن کر نکلنے کا بڑا شوق ہے تو پھر یہ رخصت ان محترمہ کے لیے نہیں آگے سنیے وہیں صاحفنا اور اگر وہ بھی اس سے بچتی رہیں اللہ یہ بوڑھیاں بھی وہ جلبا والا معاملہ رکھیں یہ رخصت سے اگر فائدہ نہ اٹھائے خیر اللہ تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اگلا جملہ ساٹھ ستر والوں کو ہی سمجھ آئے گا انشاءاللہ وہ کیا بزرگوں نے لکھا کہ بھائی ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے دیکھا ستر والے ساٹھ والے مسکرا رہے ان کو سمجھ آ گئی بھائی سمجھ آ گئی تو بھلا نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہر گری پڑی شے یہ مام شافی کا بھی بتایا گیا قول ہے رحمت اللہ علیہ ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے بچے تو اچھا لیکن رخصت ہے آج عجیب معاملہ ہے اسی سال کی دادی نانی وہ پورے عبایا میں نقاب میں اور بیس بائیس سال کی پوتی اور نواسی بالکل ہی کم سا لباس فطرے کا امکان کس کے لیے زیادہ وہ جو بیس بائیس سال کی اس کی پوتی نوازی وہ عجیب ماحول لباس کے اندر وہ بوچاری جو اسی برس کی ہوگی وہ کیا فتنا بنے گی کسی وہ پورا پوشیدہ ہو کے چل رہی اللہ کے بندوں دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اسی سال کی بوڑھی اما کو جب دفن کرتے ہیں تو دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ پردہ کرو پردہ کرو ابھی اسی برس کی بوڑھی جو مر گئی ہے جس کو پانچ کپڑوں میں دفن کیا جا رہا ہے یہ کس کے لیے فتنا ب... نہیں, نہیں پردہ پردہ بھائی جو یہ زندہ گھوم رہی ہے بیس پچیس تیس چالیس سال والی ان کے لیے فتنا زیادہ ہے ان کو کراؤ پردہ وہ بوڑھی جو مر گئی اس سے پردہ کیا کرا رہے ہو اللہ کے بندو واللہ اللہ علیم اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اگلی آیت میں دو باتیں ایک تو پس منظر ہے صحابہ جہاد و قتال کے لیے جاتے تو اپنے گھرانوں کو معذورین کو دے جاتے وہ تو نہیں جاتے تھے نا بے تم کھا لو پی لو استعمال کرو کبھی وہ, وہ بےچارے ذرا ہیزیٹنٹ ریلکٹنٹ ہوتے مروت کے کھائیں کہ نہ کھائیں اجیے کبھی مل کے بیٹھتے تو کوئی نابینا ہوتا کوئی معذور ہوتا تو صحابہ کو فیل ہوتا کہ یہ معذور ہیں ہم کہیں زیادہ نہ کھا جائیں تو کچھ اس طرح کی بات آ رہی تھی تو ایک ہدایت دی گئی نمبر ایک نمبر دو دس قسم کے گھروں کا ذکر آ رہا ہے کتنا دس قسم کے گھروں کا ذکر آ رہا ہے رشتے داروں کی بات ہو رہی ہے یہاں سے بھی کھا سکتے ہو یہاں سے بھی کھا سکتے ہو بیس سال پہلے سمجھ نہیں آتی تھی آج سمجھ آتی ہے جب خاندانی نظام تباہ ہو گیا دنیا کے اندر اور برباد ہو گیا ہے تو اللہ کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے تمہارے رشتے بھی ہونے چاہیے تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی ہونے چاہیے ایک استاد نے ہمیں کہا تھا بیٹا کم سے کم چار لوگوں سے اچھے تعلقات رکھو ہم نے کہا سر کیوں اسکول لائف کے ٹیچر تھے کہ بیٹا جب دیکھو تم مرو گے نا تو کم سے کم چار افراد چاہیے ہوں گے تمہارے کاندھے کو تمہارے جنازے کو کاندہ دینے کے لیے کتنا پیارا دن ہمیں جوڑنا چاہتا ہے یہ دو باتیں ذہن میں رکھی شاید کا مطالعہ کرے لئی سا ہر جلا ہر جلا الری ہرج کوئی حرج نہیں کسی نابینا پر نہ کسی لنگڑے پر اور نہ کسی بیمار پر وہ جو ہیڈینٹ ہو رہے تھے نا ریلیکٹنٹ ہو رہے تھے ان کے گھروں سے سفادہ کریں یا ساتھ بیٹھ کے کھائیں نہ کھائیں سب کو کابئی کوئی اس میں بے, تک, یعنی بے تکلفی ہونی چاہیے یہ تکلفات مرت والے معاملات نہ ہوں ولا الا ان نہ تم پر کوئی حرج ہے انتقل تم کھاؤ اپنے گھروں سے گنتے جائیے گا تم کھاؤ اپنے گھروں سے او یا اپنے باپ کے گھروں سے او یا اپنی ماؤں کے اپنے بھائیوں کے گھروں سے ابیوتی کے خالا سے او ماں تم مفات یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں اور صدیق کے گھروں دوست کے گھروں سے دس اس سے میں نے اس کہ پہ جو کہا تھا وہ اپنے گھر کا کہا تھا گیارہ قسم کے گھرانے رشتے تعلق داری کی بات ان کے ہاں کھانا کھانا کھانے میں شرکت کی بات کی جا رہی ہے اس سے آدمی کی بے تکلفی بڑھتی ہے اور محبت پیدا ہوتا اچھا اسلام بھی کیا ہے لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا بارہ تفصیل کا موقع نہیں یہ کتنا پیارا دن ہے جوڑنا چاہتا ہے ہمیں ف... عمت اکلو جمیان تھا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اکٹھے مل جل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ اب لوگ کہتے دیکھو جی قرآن تو کہتے مل کر کھاؤ تم لوگ پردگیوں کرواتے ہو واہ بھائی واہ ایک آیت کا تم اپنا نتیجہ نکالنا چاہتے ہو سوریہ نور کہاں لے کے جاؤ گے پوری کی پوری اور سوریہ آزاد کہاں لے کے جاؤ گے آیت نمبر 53 حجاب کا لذ وہاں پر آیا نبی کے صحابہ سے کہا امت کی ماؤں سے کچھ لینا ہو پوچھنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے تو پورا لو نا بھائی, بھائی مرد مل کر کھائیں گے تو کیا پیٹ نہیں بھرے گا ایک طرف کھا لیں تو ایک طرف بیٹھ کے کھائیں گے لگے پیٹ نہیں بھرے گا پیٹ بھرے گا, بھرے گا بھائی کیا چکر ہے چکر کچھ اور ہے چکر کیا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیے جاتے قرآن ہمارے تابع ہو جائے نہیں بھائی نہیں ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنا ہے ایک اور ادب فیدہ دخل تم بن و تم گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو یہ دعائیں خیر ہے اللہ کے ہاں سے مبارکت طیبہ برکت والی دعا ہے پاکیزہ دعا ہے یہ سلام کے الفاظ اللہ کا تحفہ سور نسا میں بھی ہم نے پڑھا تھا تفصیل آئی تھی عام کرنا چاہیے سلام کو اور یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے باقی جتنے آداب گریٹنگس کے ہیں وہ کوئی میچ نہیں رکھتے سلام کے الفاظ کے ساتھ جو اللہ کے دین نے رکو ہے, ہے منافقین کا طرز عمل کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور بے شک مومنین تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ اور اس کے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں لمحہ تو جب تک وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے جاتے نہیں اب یہ مقام اور یہ رکو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کا پورا 23 برس کا معاملہ اجتماعی جد و جوہر اور آپ ایک جماعت کے امیر بھی آپ کے ساتھ جماعت صحابہ جماعت میں آپ کے ساتھ جڑے ہیں وہیں آستین کے ساتھ منافقین بھی موجود ہیں اجتماعی کام ہے کبھی قتال کا تقاضا کبھی انفاق کا تقاضا اس سینیریوں کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ مقام سمجھ آئے گا اور ابھی ایک دو آیتوں کے بعد ایک بات ایسی آئے گی کہ اگر وہ اجتماعیت والا پہلو سامنے نہ حضور کا علی سلام تو یہ مقام سمجھ ہی نہیں آ سکتا لَم حتّا تو جب تک ان سے اجازت نہ لے لے چلے نہیں جاتے و رسولی بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ہی رکھتے ہیں ایک مقام نوٹ کر لیجیے گا سورت توبہ کی آیت پینتالیس میں تھا کہ جو اجازت مانگتے وہ ایمان والے نہیں سورت توبہ آیت پینتالیس میں فرق کیا ہے سورت توبہ میں نفیر عام تھی یاد آیا ہر ایک کا نکلنا لازم تو اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ چھ اجری میں سورہ نور آ رہی ہے ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں تو جو کم سے کم اجازت لے رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے یہ فرق ہے اس میں اور توبہ کی آیت نمبر پینتالیس وہ نفیر عام کا معاملہ تھا اولئیک اللہزین یؤمنون باللہ ورسولی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے اور رسول علیہ السلام جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں فَإِذَا سْتَأَذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ فَأَذَلِّ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ بس اگر وہ آف ساتھ کسی کام کے لئے اجازت مانگیں تو آپ اجازت دے دیں جس کو ان میں سے آپ چاہیں اختیار حضور کا ہے اجازت لینے والا آج بھی رہے۔ اختیار امیر کا ہے اجازت دینے والا ذہن بنا اجازت نہیں ملے گی تو مجھے جانا نہیں ہے اختیار دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں اللہ اکبر کیوں بخشش مانگیں حضور تو حضور ہے علیہ سلاۃ وسلام عام کسی امیر کو ذہن میں رکھیے نیچے سے لوگ اجازت لے کے جا رہے ہیں بھائی کام بھی تو کرنے دین کا تم چلے کے فنا تم چلے کے فنا مسئلے کے تحت تبھی کام کے تو دل میں کچھ آ سکتا ہے نا یہ دل میں اگر آ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا اس دل کو صاف کرنا کسی کے بارے میں اس کا بہترین طریقہ ہے اس کے لیے دعا کرنا اس کے لیے استغفار کرنا یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے آج جو بھی اجتماعی میں ذمہ دار ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو دعا میں یاد رکھیں گے تو اس طرح کی اونچ نیچ کبھی ہو جائے گی تو دل میں میل نہیں رہے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے لا تجلو دعا رسول بینک کا دعا کم تم اپنے درمیان رسول علیہ السلام کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو ایک ترجمانی کیا ہے حضور کے حکم کو اور حضور کے تقاضے کو کو عام لوگوں کا انویٹیشن نہ سمجھنا میسج آ گیا کارڈ اب تو خیر کم ہو جائیں گے کارڈ آیا میسج آ گیا دل کیا تو گئے دل کیا تو نہیں گئے کوئی ایشو نہیں نہ یہ انویٹیشن یہ تقاضہ کس کا ہے امام المبیا کا صلی اللہ علیہ وسلم بی سیریس اس کو لائٹ نہ لینا قد یعلم اللہ یہ تسلوم لوادا یقینا اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے کھسک لیتے ہیں اب سمجھ آیا پرانی اردو سٹک لینا پرانی اردو میں ملے گا اب کیا ہے کھسک لینا اب سمجھ آ اب یہ کب سمجھ آئے گا ذہن میں منافع بیٹھے ہوئے ہوں حضور کی طرف سے تقار ابھی مال خرچ کرنا ہے فلا مہم آ رہی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے او ہو یہ تو میرا مال گیا یہ تو میری جان چلی جائے گی اب تو آیا بھی ہوگا لیٹ بیٹھا بھی ہوگا دور جوتی بھی اسے رکھی ہوگی ساتھ جیسی کوئی ایسی بات ہوگی حضور کی نگاہ کو دوسری طرف ہو اور سٹک لیے اور کھسک لیے سمجھ آئی یہ جب تک اجتماعی کا تصور سامنے نہیں ہوگا ہم بھی مقامات سے نکل لیں گے ایسے سمجھ نہیں آئے گی معاف کی, کی جگہ جی وہ اجتماعی جد و جوہد حضور کے سامنے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عَنْ فتنة تو جو لوگ ان کے حکم کے خلاف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم. چاہے کہ وہ لوگ ڈرے کہ ان پر کوئی آفت نہ آ جائے اور عذاب العلیم یا ان کو دردناک آداب نہ پہنچ جائے حضور کی مخالفت کی ان کی حکم کے خلاف ورزی کی آداب آ سکتا ہے اللہ وات اور آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے جس کیفیت اور حال میں تم ہو و جس دن ان, ان کو اللہ سبحان طالب کی طرف لوٹایا جائے گا لوں تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ ان لوگوں نے عمال کیے اللہ کو علیم اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے آج تھوڑا سا وقت ہم نے زیادہ لے لیا اللہ تعالیٰ آپ بیٹھنا قبول فرمایا الحمد سور نور اسی نتیجے میں مکمل ہو گئی بچے بادشاہ عامین زور سے کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ ان بچوں کی آمین ہم سب کے حق میں قبول فرمایا وَجَاءَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ لَّعِبَكُمْ وشفاء, وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي